کہنا جی دو مالک ہوتے مثلا ایک زمین ہے ایک دس مربے انہوں نے کہا جی یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہے اور یہ مجھے انہوں نے دی ہے عطا کی پھر تو بات ہے لیکن جب ہوئی ساری اتا تو پھر ذاتی اور اتائی کی تقسیم ہم کیسے کریں ایک بات دوسری بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ بھی اس قسم کی طرف جہاں تک لفظ ہے کل کا کہ کتنی لکل کل کو یہ دھوکھا دینے والی بات ہے ورنہ کل اور کل شہ کا معنی ہمیشہ جمیع اموہ استغراق نہیں ہوتا کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے کبھی بعض ہوتا ہے کبھی کل ہوتا ہے لیکن لفظ یہی بولا جاتے ہیں مثلا آپ دیکھیں قرآن سے مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم الخلی نے عرض کیا کہ ہوئی کالا والا کل بھی اللہ مجھے بتلائیں مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں اگر فرمائے میں تمہیں ایمان نہیں تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں اللہ میرا ایمان ہے لیکن ایک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں ایک میں مشاہدات دیکھ لوں ساری زندگی ہم کہتے تھے جی کے طرف قبلے کے یعنی نماز پڑھتے تھے اچھا یہ جی ہمارا منہ کلر ہے قبلے کی طرف قبلے کی طرف لیکن اب جو قبلہ دیکھ لیا ہے تو دیکھنے والا مشاہدے کرنے والا جو ہے معائنہ الگ ہے یہ صرف معلوم ہونا الگ ہے اللہ بھیا میں ذرا دیکھنا جاتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر اللہ ٹھیک ہے دکھا دیتے <إِلَيْك> فرما ایسا کرو کہ چار پرندے پکڑو پرندوں کو ذبے کرو ذبے کرنے کے بعد ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیما کیما کر دو ان کی باڈی بجو آڈیاں گوشت پرشر سب اس کو ریدہ ریدا کر کے ان کو ملا دو ٹھیک ہے اب اللہ بھی آ کے فرمائیں سنجالی جب لن ہن جن سمجال لا کل جب کہ پھر ہر پہاڑ پہ جا کے ان کے گوشت کو تقسیم کر کے کچھ ادھر کچھ ادھر رکھ دو اب یہاں بھی تو لفظ کل ہے اس کا کیا معنی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت رکھنے ہمالیہ کے پہاڑ پہ بھی گئے تھے اور ہمارے کیٹو پہ بھی گئے تھے کل جب یعنی سب پہاڑوں پہ رکھا تھا اللہ کے بندے تو یعنی مراد یہاں کل جب کا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہم پہاڑ کھڑے ہیں مراد یہ تھوڑا ہے کہ پوری کائنات کے دنیا کے جہاں جہاں پہاڑ ہے سب جگہ رکھا حالانکہ لمب کل ہے سمجھ جب ہر پہاڑ پہ سم یا اب آپ اندازہ فرمائیں کہ لفظ کل ہے لیکن برا دیا کہ جو پہاڑ اس وقت حضرت اللہ علیہ السلام کے قریب کھڑے تھے بھائی ان سے رکھ دو یہ معنی تھوڑا ہے کہ ساری کائنات کے جہاں جہاں پہاڑ ہے وہاں رکھ دو اب دیکھو اگر اسی کو ہم لے لیں گے تبیاں نل شہین تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہد ہد نے آ کے رپورٹ دی سیدنا نے علیہ السلام کو کہ میں نے ملکہ دیکھی ہے اور میں نے اس کا ملک دیکھا ہے ان کے لوگ دیکھے ہیں اس کی رعایا دیکھی ہے اور وہ اوتیت من کل شعتی من کل شعی ان بلا ارشن سلحمان نے سلام اس کے بعد کل شعی ہر شہر تو اب ہر شہر سے کیا براد ہے کہ یعنی ملکہ ابلکی کے پاس اس وقت کنکوٹ تیارے بھی تھے اور ہوائی جہاز بھی تھے یہ سیون فور سیون جمبو بھی تھے یہ جنگی جہاز اور میزا یہ سب کچھ اس کے پاس تھا تو پھر کل لکھے کا کیا معنی ہوا اگر کل لکھے سے براد یہ لی جائے پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اس کے پاس تو معنی یہ ہے کہ جو بادشاہ کو جو ایک ملکہ کو اس وقت اس زمانے میں ضروریات ہے وہ ہر چیز اس کے پاس ہے تو اس کو کل نشہ کہہ دیا جاتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ذرہ ذرہ اس کے پاس ہے اور ہر ہر چیز اس کے پاس ہے اور جو چیزیں اس زمانے میں بنی نہیں تھیں وہ بھی اس کے پاس ہیں معنی یہ محاورہ ہوتا ہے محاورتن جیسے آپ کہتے ہیں نا جی ماشاء کمال کی بات ہے جی انہوں نے تو میں نے حضرت جو بھی مانگا نا مجھے بس جو مانگا ادھر مجھے سب دیکھ اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے بچے مانگے بچے بھی دے دیے بیوی بی مانگی بی وہ بھی دے دی ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جو میری حاضر تھی میں نے ان کے سامنے پیش کی اور میں نے جو سوال کیا انہوں نے میرا سوال پورا کر دیا تو کبھی لفظ کل ہوتا ہے مضاف بھی شہ کی طرف ہوتا ہے لیکن یجبا الیہ میں کل نشائی, کہ ہم اپنے حرم میں دعائے خلیل کی برکت سے تمام دنیا کے پھل کھینچ کے لے آتے ہیں جی اچھا بہت سارے پل جو ہیں ابھی تک تو ان کا اربوں کو نام بھی نہیں آتے ان بہت سارے پھل انہوں نے دیکھے ہی نہیں بہت سارے پل دنیا میں ملتے ہیں جو انہوں نے دیکھے نہیں ابھی تک بھی نہیں دیکھے ان کو چاروں کو نام بھی نہیں آتے یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ہاں ایک نام تو ہے نا چلو آم اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتائیں منگار بھی گلط ہے یہ کوئی نئی لغت ہو آپ کے پاس تو ہو ہمارے پاس جو لوگیں ہیں جو آج تک ہم نے پڑھی ہیں ان میں تو کہیں مینگو یہ تو مینگو کی بگاڑ ہے منگا مینگو تو انگریزی گلط ہے جیسے انہوں نے ناشیو نال بنا دیا نیشنل کا ٹویو تا بنا دیا توتا کا جیسے بھٹو ہوتے ہیں رگوتو تو یہ تو مقصد ہوں تو یہ مانے تو یہ تو ایک عربی کا لفظ ہو گیا عربی کا لفظ تو کوئی نہیں ہے منگا کیونکہ نہ کبھی یہاں عام ہوا نہ کبھی یہاں عام آیا انتچاروں کو کیا پتا گیا آم کس بلا کام ہے یہ تو ابھی چند سالوں سے میرا مسئلہ ہے کہ آنا شروع ہوئی اچھا بہت سارے پھل ایسے ہیں آپ یقین کریں کہ میں آکسفورڈ اسٹریٹ لنڈن پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہ لگے جی چلو اب آپ کو سیر کرائیں اور پھر وہ میری سیر جو ہوتی ہے نا وہاں رات کے دو بجے ہوتی جب کوئی نہیں ہوتا وہاں دن کو سیر کرتا تو اور کہیں دیکھو نہ اچھا تو لیے ہم نے کہا کہ تم اچھا ایک آس کورس اسٹریٹ ایسی ہے کہ وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو کہاوے چائے وائے یہ وہ مل جاتی ہے کیونکہ ارب آزرات کے وہاں کافی دکانیں ہوتی تو میں نے دیکھا اتنی بڑی کھجور کہ ایسی خوبصورت کھجور حالانکہ اب ہم لوگ مکہ مدینے میں رہنے والے الحمد جو کھجوروں کا مرکز ہے لیکن اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت میں نے کہا یار یہ کھجور تو ضرور خریدو یہ تو بہت اعلیٰ قسم انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھنے کی ہے کھانے کی نہیں ہے یہ ملک کی طرح بے لذات ہے دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے نا اندر سے اسی طرح بے ہے جیسے ان کے ملک ہے کافر کافی بظاہر کتنا خوبصورت ہو لیکن اندر سے تو اسی طرح بے بدا ہوتا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نہیں کھا سکیں گے کہا یار مہربانی کرو لو رہے کلو تو لے لیتے ہیں چلو یہ تو کہیں گے کہ ہم نے خریدا تھا یقین کریں اسے گھاس کھا لیتے نا وہ بہتر تھا میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے انہوں نے قلم شرم کر کے تو اس کے جین شین بدل کے کھجور کو لمبا تو کر لیا لیکن اس کے اندر ہے تو کچھ نہیں ہے. یہ جیسے ابھی جین کے بچے پیدا کریں گے وہ تو ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اللو کا الو کا پٹھا نکل گا لیکن سوال یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آسنا تقویم ہوگا وہ آسنا تقویم تو کبھی نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج پوری دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ماں اپنا دودھ پلا کیوں تمہارے ڈبے ختم ہو گئے یہی بات تو اسلام پہلے کہتا تھا کہ اللہ کا قرآن ہے نا چودہ سو سال پہلے محمد یا ربی فرما رہے ہیں سب لوگ کے بل والدہ تو اولاد آؤ والدہ جو ہے جو ہیں دودھ دلائے اپنی اولاد تو اسی لیے اکبر لہبادی بھی رو پڑا تھا کہ اس نے کہا تھا نا کیسے اولاد سے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی دودھ ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی دود جبے کا پی کے جوان ہوا ہے اور جب جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں تیگوں نہیں وہ تو مسلمان تیگوں کے سائے میں پلتے تھے نا ہم دیگوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں چمچا ہے دیگ والا قومی نشاں ہمارا یہاں چاول ملے وہاں کے تو یہ جو ہے نا جی میرے عزیز تو اب جناب سمجھیں کہ یوج با ہیمار کل لئے ویت من کل تو اس کا معنی کیا ہے نوز بنا ہر چیز اس کے پاس تھی سم مج اللہ کل تو ہر پہاڑ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھیں گے تو یہ اللہ کے قرآن میں تحریف ہوتی ہے کبھی کل بمانے اکثر ہوتا ہے کبھی لفظ کل ہوتا ہے بمانے بعد ہوتا ہے مانا حسب احمال جو اس وقت ضرورت تھی اس زمانے میں اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہاڑ تھے یا عرب کو جن سمراج کی ضرورت تھی کہ حالانکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن انگور آ رہے ہیں کھجور آ رہی ہے فلاں آ رہا ہے فلاں چونکہ عرب لوگوں کے لیے تو یہی عید سرمایہ حیات تھی کہ اگر ان کو کھجور مل جائے سبحان اللہ ان کو اگر انگور مل جائے تو اللہ ان کو یہ چیزیں مل جائیں تو ان کا تو سب سے بڑا سب سے بڑا سبر جو تھا وہ یہی تھا تو اس لیے انہوں نے یہ جو اللہ کے قرآن میں تعریف کی ہے اچھا دوسری بات ایک اور یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم نے ہر ہم دبیا نلک الیک اور دوسری فرمایا مَا فوتنا من اور اچھا شان یہ ہے کہ یہ تینوں صورت مکی ہے جن میں یہ آیات ایک ہے ایک صورت نحل ہے ایک صورت یوسف ہے سب صورت مکی صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ اچھا اس میں جب اللہ نے نبی کو کل شہ کا علم دے دیا زر زبرے کا علم دے دیا تو باقی قرآن اترنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا بات تو سمجھیں گے بھائی جب زرع درے کا علم ہے تو عطا کر دیا کوئی چیز اب حضور کے آگے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں تو پھر باقی قرآن اتارنے کی کیا ضرورت ہے اچھا اگر قرآن میں ہر چیز ہے تو یار پھر ہماری جان تو چھڑواؤ جو منکرین حدیث ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فجر کی دو رکھاتے ہیں زہر کی چار رکھاتیں اسر کی چار رکھاتے ہیں مغرب کی تین رکھتے ہیں کی چار رکھاتے ہیں یہ رکاتے جو ہیں ان کی عدت تو قرآن میں ہمیں دکھاؤ کہاں لکھے ہوئے ہیں تو اگر قرآن میں ہر چیز ہے طبی لکل لکھے ہے معنا پھر من شے ہے تفصیل ال کل کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے سارے علوم غیب زبرد اللہ عطا کر دیا ہے تو پھر تو قرآن میں یہ ہونا چاہیے نا کہ فجر کی دو رکعت ہیں اور زہر کی چار رکاتیں کون سی آیت میں اچھا یہ کون سی آیتیں مبارک میں ہے کہ سوا سات تولے سونا ہو تو پھر زکاعت دینی ہوگی یا ساڑھے بونجا تولے چاندی ہو تو پھر زکاط دینی ہوگی یہ کہاں لکھا ہوا ہے تفصیل کا کیا مانا اچھا اگر قرآن کی ان آیات کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا ذرے ذرے کا علم دے دیا عالم غیب بنا دیا عالم مکان وبا یقون بنا دیا ہے تو ایمان سے کہیں پھر حدیث کی کیا ضرورت پھر اجماع صحابہ اجماع امت کی کیا ضرورت پھر کتیاس کی کیا ضرورت پھر تو باقی ساری چیزیں ختم کر دیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ مراد نہیں ہوتی بلکہ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کہ اللہ پاک نے فرمائے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ما کان اللہ علی طلحم الغیب اللہ کسی کو غیب پہ مترے نہیں کرتے مگر جس رسول کو چاہتے ہیں اس کو غیب پہ مترے کر دیتے تو ہم نے پہلے کہا کہ اظہار انیل الغیب اطلاع الغیب اخبار عن الغیب تو ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ذر ذرے کا علم ادا فرما دیا اچھا اسی طرح ان کی ایک دلیل جو ہے ایک حدیث ہے اور یہ حدیث سیاح میں ہے کہ ایک دن حضور صحیح کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا یہ حضور صحابہ کہتے ہیں کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک صرف نماز پڑھ کے پھر حضم کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد سلمتیں گے سم بگیانہ ایک جگہ ہے فرماتے ہیں الا مَا, ما قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے سارے کا سارا بیان کر دیا صحابہ کہتے ہیں ہافز من و نسی من نسی جن کو اللہ نے حافظہ دیا انہوں نے یاد رکھا لیکن جو بھول گئے تو بھول گئے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے قیامت تک کا علم حضور کو دے دیا اور حضور نے قیامت تک کا علم جو ہے بیان کر دیا کوئی چیز باقی رکھی نہیں سب بیان کر دیا اچھا جب بیان کر کرتی تو پھر تو سارے صحابہ بھی عالم الغائب ہو گئے نا انہوں کو بھی بدلا دینا اللہ کے بندے حالانکہ اسی حدیث کی شراہ کو دیکھ لیتے یا اور حدیثیں دیکھ لیتے تو حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو فتنے کی آمد تک آنے تھے حضور نے فتن کے بارے میں مجھے سارے بتا دیا سارے صحابہ کو بتا دیا کہبا نکلے گا دجال آئے گا مہدی آئے گا ابن مریم اتریں گے اور زمانے میں پھر عدل و انصاف ہوگا جو قیامت اور جو ان کا حل تھا وہ اللہ کے پیغمبر نے سارا ذکر فرما دیا اس کا معنی یہ نہیں کہ ذرے ذرے کا علم غیب اور ماں کا نو ما و حضور نے بیان فرما دیا یہ صفت خدا بندی ہے اس میں جو یہ عقیدہ رکھے نوز بلّہ شرک ہے اچھا اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے ان میں بھی یہ عقیدہ آیا کہاں سے ہے یہ عقیدہ ان کے حافظ روابط سے آیا ہے اور اصول کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق سے وہ کہتے ہیں کہ لوکون تو بینا موسا و کہ جب موسی علیہ السلام اور خدر علیہ السلام صبر کر رہے تھے نا اگر میں ہوتا نا تو میں سب کچھ جانتا تھا میں ان کو بتا دیتا میں سب کو جانتا تھا بلکہ انا عالم و میں وہ بھی جانتا تھا وہ جو دونوں نہیں جانتے تھے وہ ان عالم و مکان وما یقین الام القیامت جو قیامت تک ہے وہ سارا علم مجھے ہے تو یہ اصل میں عقیدہ روافذ کا تھا امامیہ کا تھا ان سے منتقل ہو کے ہمارے اہل بدت کے پاس بھی آ گیا تو یہ قرآن کے بھی خلاف احادیث کے بھی خلاف اور واقعات کے بھی خلاف حقائق کے بھی خلاف اور یہ معمولی جرم نہیں بلکہ بندے کو شرک تک لے جانے والا ہے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور صحیح عقیدہ رسیب فروائے سب بنا لاتو بنا باد لنا صلی اللہ تعالیٰ میرا دسلام واجب الرحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں آپ کے مستحقہ کی اس مسجد میں اور ڈاکٹر فور میں جو دروس عقائد مسلم کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں ان کے ضمن میں تقریباً مسئلہ غیب کی بحث اپنے کم علمی کے مطابق مختصر انداز میں ختم ہوئی اور آج ہم جس مسئلے پر انشاء اللہ درس کا آغاز کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حاضر نازر یہ بھی اہل بداعت نے اہل احوا نے اس مسئلے کو بھی ایک مر قتل آرا مسئلہ بنا دیا ہے اور اس کا تعلق بھی اسی مسئلہ علم غیب سے ہے کیونکہ علم غیب کا مانا کہ ہر چھپی چیز کو جاننا حاضر مانا ہر جگہ موجود ہونا نازر مانا ہر چیز کا دیکھنا تو جب ہر جگہ موجود ہے دیکھے گا تو سب علم بھی رکھتا ہے گویا لہذا اس پر غائب غائب نہیں رہے گا تو ان دو مسائلوں کا ایک تو آپس میں تعلق ہے اور دوسرا یہ دو مسائل ایسے ہیں علم غیب اور حادر و ناظر کے یہ مارکت آرا مسائل میں ہیں اور یہ دو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں انسان کا عقیدہ غلط ہو جائے تو فوراً وہ شرک میں پہنچ جاتے اب مسئلہ سمجھیں کہ حادر ناظر کا کیا معنی علماء اہل سنت علماء اہل توحید علماء حق سلفن و خلفن متقدمین سے لے کر متاثرین تک ان سب کا قرآن سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب و بھی اللہ کی ہے عالم ماں کا نما یق وما ہوا القیامہ بھی اللہ کی ذات ہے اور علم محید کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہر چھپی ہوئی چیز کا جاننا جو ہے یہ بھی علم اللہ کی ذات کا ہے اور ہر جگہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات ایک اپنے عقیدے کو صحیح کروں ہر جگہ حاضر کا کیا مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ خود موجود ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نوز بلّہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا نوز باللہ کے جیسے بعض روافظ نے اور بعض اہل احبا عبداد نے حلولیہ یا فرقہ پیدا کیا جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بندے میں حلول کر جاتے ہیں کہ ظاہر میں تو بندہ ہوتا ہے لیکن خدا خود اس کے اندر ہوتا یہی عقیدہ آج تک بھی ہندوؤں میں تناسخ کا موجود ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ فنان جنم میں اور جنم لیا تھا اور اس کے بعد میرا دوسرا جنم ہے یہ میرا تیسرا جنم ہے اور جب ہمارے ان کے والدین ان کا عقیدہ ہندوؤں کا والدین ہمارے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی شریر جو ہے ان کی آتما جو ہے وہ کسی اور جانور میں منتقل ہو جاتی اور یہی وہ عقائد سیاح ہے عقائد قبیحہ ہیں اللہ معاف کرے جو مسلمانوں میں آئے انہوں نے بھی یہ عقیدے بنا لیے کہ روافذ کا بالکل یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بظاہر تو حضرت علی اگر اصل تو مولا ہے کسی بھی لیے وہ ہر جگہ مولا علی مدد مولا علی مدد وہ اللہ اللہ مدد نہیں کہ یا اللہ مدد کبھی نہیں کہیں گے یا علی مدد کہیں گے مولا علی مدد کہیں گے بلکہ السلام علیکم بھی نہیں کہیں گے ایک کہے گا یا علی مدد جواب میں اگلا کہے گا مولا علی مدد یعنی تسلی ہوگی کہ یہ واقعی ہمارے جماعت کا پکا آتی ہے کہ ہمارے تہیا ہمارے آداب کو جانتا ہے اسی طرح بہت سارے اللہ باپ فرمائے باقاعدہ ایک مستقل فرقہ ہے حلولیہ فرقہ ہے اللہ ہے اللہ باپ فرمائے اللہ ان کے فتنوں سے بچائے ان کا یہ عقیدہ ہے اور اسی سے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے وہ مسائل پیدا کیے کہ جی منصور تو نہیں بول رہا تھا نا منصور کے اندر خدا بول رہا تھا اور وہ علم اچھا اس کو پھر وحدت الوجود اچھا پھر اس کو ایک اس طرح پھیلایا گیا نا عجب اللہ کہ بعض حقائق کو اس انداز میں موڑا گیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ان نے کہا جی بس ہر ہر آدمی جو ہے نا بس اس میں بس جی ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں نا بندہ ہم تو جناب خدا کو دیکھ رہے ہیں اسی سے وہ اشعار لوگوں کے اپنا مشہور کیے گئے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ بات تو اور تھی مانا یہ تھا کہ جہاں جہاں ہم نظر ڈالیں ٹریشن آتے ہیں آسمانوں پہ نظر ڈالیں زمین پہ نظر ڈالیں کائنات پہ نظر ڈالیں انسانوں پہ نظر ڈالیں تو خدا یاد آتا ہے منت مقصود تو یہ تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بس جب ذرا اگردن جھکائی دیکھ لی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار کہ وہ تو اللہ تو ہمارے اندر ہے جب چاہے ہم دیکھ لیں اسی لیے اللہ تبارک وطالعہ معاف کرے معاف کرے معاف کرے یعنی وہ اس حد تک آگے بڑھے ہیں کہ باقاعدہ اشعار میں دیوان میں انہوں نے باقاعدہ یہ محبت میں عقیدت میں آ کے شعر لکھے ہیں کہ ظاہر میں پیر فرید ہے لیکن باطن میں تو خود اللہ ہے باقاعدہ انہوں نے سرائے کی زبان میں ایک شاعر ہے جس نے اپنے دیوان میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا جو چاچنا کا شاعر ہے وہ ایسے ہے جیسے مدینہ ہو اور کوٹ مٹھن ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو اور تیر فرید ایسے ہے جیسے خود اللہ ہو یہ عقائد اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر اور ناصر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی تو صفت ہو ہی نہیں سکتی حاضر ناظر تو ہوتا ہی پیغمبر ہے انبیاء ہیں یا شیخ ہیں یا پیر ہے وہ کہتے ہیں کہ فرق وہی ہے کہ جیسے علم غیب اللہ کا ذاتی تھا ان کا عطائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ان کو اللہ نے دے دی ہے اب ان کو اللہ نے یہ قوتیں عطا کر دی ہیں کہ ہر جگہ ہر مقام پہ ہمارا شیخ جو ہوتا ہے ہمارا پیر جو ہوتا ہے ہمارا مرشد جو ہوتا ہے وہ حاضر ہے اور ناضر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہر جگہ حاضر نازر ہے موجود بھی ہے دیکھنے والی بھی ہے اسی وجہ سے یہ سارا کھڑے ہو کے سرابسلام پڑھتے ہیں کہ حضور موجود ہے اصل عقیدہ وہی ہے وہ حاضر نادر والا یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایسی ایسی عجیب باتیں لکھی ہیں حضر بلّہ کہ آدمی کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے تو یعنی نقل کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ جانے انہوں نے لکھ کیسے دیا کتابوں میں لکھ دی ہے حصہ دون اور وہ کسی چھوٹے آدمی کی لکھی ہوئی بات اعلی حضرت کے ہی ملفوظات ہیں اعلی حضرت کے ملفوظات ہیں ملفوظات کا حصہ دو انصفہ انچاس اس پہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدی احمد سل ایک بزرگ گزرے ان کا نام تھا سید احمد سلجماس ان کے علاقے کا نام تھا تو وہ سلجماسی کہلاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کی دو بیویاں تھیں اور وہ مرید تھے حضرت عبد العزیز دباخ وہ اللہ والے لوگ تھے لیکن اب بات سنیں اندازہ کریں عقیدے کو بگاڑنے میں آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اللہ با فرمائے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو منیدی تھی عقیدت تھی وہ حضرت سیدی عبد العزیز دباغ سے تھی اور جب ایک دن سیدی احمد سلجماسی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بھائی تم احمد تمہاری دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی کی موجودگی میں اس کے جاگتے ہوئے تم دوسری بیوی بی کے ساتھ کیسے لیٹ گئے تو اس نے کہا کہ میری جو بیوی بی ہے وہ سو گئی اس کو نیند تھی تو وہ جو کہ سو گئی تھی اس لیے بہن بی دوسری بیوی بی کے ساتھ لیٹ گیا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں وہ سو نہیں گئی تھی اس نے سوتے میں جان ڈال لی تھی اور وہ بالکل جاگ رہی تھی اور یہ تم نے زیادتی کی ہے کہ ایک بیوی دیکھ رہی ہے اور تم دوسری بیوی کے ساتھ اپنے حقوق پورے کر رہے ہو یہ غلط بات ہے تو اس کے بعد وہ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا یہ تو آ میرے گھر کا راز ہے نا تم نے کہا کہ آپ کے اس کمرے میں کوئی تیسرا پلنگ بھی پڑا تھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا اسی پہ تو میں لیٹا ہوا تھا یہ ملفوظات میں ہے ملفوظات حصہ دوم صفا انچاس جس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے مرشد اور شیخ سے تو کوئی حالت بھی چھپی نہیں ہوتی بندے کی وہ تو ہر جگہ حاضر اٹھاتے رہے یہ کتابوں میں ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو یہ بندے نے مثال کے طور پہ ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بڑ دی ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بھنگ کی ترنگ میں آگے کوئی بات کہہ دی ہوتا ہے نا کہ بعد اوقات آدمی ایک ہوتا ہے کہ جب ابھی نشے میں بیٹھا تھا یا کسی بھول میں بیٹھا تھا وہ حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریب فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ شیعہ سنی کا جھگڑا میں ختم کرنا چاہتا ہوں خلافت یا با کر جو لڑ رہے ہو تم کوئی خلیفہ بناؤ میں اس کو خلافت دے دیتا ہوں پہلے وہ خلیفہ تو بناؤ نا کس کو خلافت دو گے وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا نشے میں بیٹھا تھا بے چارا وہ کڑا ہو گیا اس نے کہا جی میں خلیفہ بنوں گا تو حضرت شاہ صاحب اس کو جانتے تھے انہوں نے کہا سید سیدو یہ کھوجا ہے پھر بھی تو خلافت کھوجا لے جائے گا تو سید تو پھر روتے رہ جاؤ گے پھر جگڑا تو باقی رہا پیسے کھوجے کو تو راضی کرو اب اس کو پتہ بھی نہیں خلیفہ کیا ہوتا ہے نشے میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ کون خلیفہ بنے ہوئی میں بنوں گا تو ایک تو ہوتا ہے نا نشے کی ترنگ میں آ کے مثلاً کوئی بندہ غلط بات کہہ جائے یا ایک دفعہ آدمی خطابت کے جوش میں آ کے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ باقاعدہ کتاب میں لکھی جائے اسی طرح آپ ان کی کتابیں ہیں نجیب الرحمان ایک کتاب کا نام ہے مک حنفیت ایک کتاب کا نام ہے الحق ایک کتاب کا نام ہے انہوں نے ان کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ حاضر نادر ہونا جو ہے یہ تو صفت ہی انبیاء اولیاء کی ہے کیوں حاضر کا معنی ہوتا ہے جو نہیں تھا حاضر ہو گیا وہ کہتے ہیں اللہ تو اس طرح ہو ہی سکتا لہٰذا یہ اللہ کی تو صفت ہی نہیں اور کہتے ہیں نادر معنی دو آنکھوں سے دیکھنے والا اللہ بھی یہاں تو دیکھتے ہیں لیکن یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کی آنکھیں لہذا معنی یہ ہے کہ اللہ بھی نوزب اللہ نادر نہیں ہو سکتے تو یہ تو حاضر اور نادر جو ہے ہوتا ہی نبی ہے ہوتا ہی شیخ ہے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اور اللہ ہدایت دے اور پھر اپنے عقیدوں کو جوڑ توڑ کو ثابت کرنے کے لیے پھر جناب حضور کے مو کے حوالے دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے کہ جب میں سفر کرتا ہوں تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے مختصر ہو جاتی ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ نصر تو بل رو بے روح بے مسیح تشہر میں ایک مہینے دور ہوتا ہوں اور دشمنوں کے دل میں میرا روح پڑ جاتا ہے تو یہ ساری باتیں یعنی کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی باتیں کٹھی کر کے میں نے کہا جناب دیکھیں جب زمین لپیٹ دی گئی تو گویا ساری زمین سامنے ہو گئی تو آپ ہر جگہ ہو گئے نا زمین تو لپیٹ دی گئی اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ساری قصہ کا حرکوں کو بتا دی تو معنی یہ ہے کہ حضور کے سامنے ہر چیز تھی حضور ہر چیز دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ایک ہی ایک ہی سوال کے سینکڑوں جواب ہم سے کچھ اور ان کچ سے کچھ دربار سے کچھ جب آدمی جھوٹا ہونا پھر اس کا یہی یہ ہوتا ہے کہ بھیا نہ کہاں گیا تھا یعنی آپ اللہ بھاپ کرے کوئی عورت گھر سے غلط طریقے سے بیٹھ جائے واپس آئے نا جتنے بندے پوچھیں گے سب کو نیا نیا جواب دے گی کی, کیونکہ جھوٹ جی بول رہی ہے تو اس لیے ایک ایک ہی سوال کے سینکڑوں جواب ہم سے کچھ اور کچ, ان سے کچھ دربار سے کچھ تو کسی کو تو کچھ کہتے, کچ کہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے, کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ یہ وہاں بھی سمجھتے نہیں حضور کی روح مبارک حاضر ہے حضور کی روح مبارک جو ہے کہ ان روح موجود کہ ہر گھر میں حضور کی روح مبارک موجود حالانکہ ملا علی قاری الحنفی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے نہیں وہ خارج ہے اہل سنت اسی طرح باقاعدہ فتح قاضی خان اسی طرح باقاعدہ علمگیری اسی طرح باقاعدہ ان کو لمائے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل مدافی یا تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہم اپنے آپ کو ہنفی کہتے رہتے کبھی انہوں نے شاید حنفیوں کی کتابیں پڑھی ہی نہیں اور حنفیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم نہ کبھی انہوں نے کوئی کتاب دیکھی ہے نہ انہوں نے کبھی کوئی مطالعہ کیا ہے حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے ایسے ایسے علماء بھی پیدا کیے ہیں آج ہی ذکر ہو رہا تھا کہ مفسر ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ کی موت کے بعد جب حساب کیا گیا کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں تو حساب کیا گیا ماشاءاللہ اللہ تو ایک روزاری سفا سفہ بنتا ہے ان کا چالیس صفحہ یا پوری کتابیں کتنی صفحے لکھی ہیں اور کل زندگی کتنی تھی تو اس میں اگر حساب کیا جائے تقسیم کیا جائے تو چالیس صفحہ روز کا بنتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ مشم سدائی مسل خسی نے جلدیں کتاب لکھی اور وہ بھی کنویں میں بیٹھ کے بادشاہ ناراض ہو گیا ایک مسئلے پہ کنویں پہ, پہ قید کر دیا قید کر کے کنویں میں بسا دیا کہ کنویں میں بیٹھ گئی شاگرد آتے روٹی لے کے پہنچا جاتے کو پانی پہنچا دیتے ان کو کہتے ہیں کہ یار مہربانی کیا کرو کو کاغذ قلم لایا کرو کچھ لکھتا ہوں پارے جو بیٹھا ہوں تو کیا کروں تو تیس جلدوں کی کتاب کنویں میں بیٹھے بیٹھے لکھ ڈالی اور جو کنویں میں بیٹھے لکھ ڈالی وہ باہر جو کتابیں رکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی اس میں تو بغیر کسی کتاب کی لکھی ہے نا اس کے سامنے تو کوئی کتب مطلب خانہ نہیں ابھی حیران ہوں گے کہ مفسر شاہین کی تفسیر جو ہے, ہے آپ کو کتنے جلد ہے جلد میں تفسیر لکھی ہے کی چار سو جلد پڑھ سکتے ہیں تو پتہ نہیں یہ بیچارے اللہ و عالم کہاں پڑھتے رہتے ہیں اور ساری دنیا میں الٹا آنا کو بدنام کر دیا کہ جناب یہ انفیوں کا عقیدہ ہے اور یہ انفیوں کا عقیدہ ہے اور یہ بیوبندیوں کا عقیدہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور جھوٹھی بات آپ سارے ہزار زیادہ بادشاہ پڑھے لکھے آزاد ہیں ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے علم ہے کہ زیب النسا نے تفسیریں قرآن لکھی تھی زیب النساہ جو بادشاہ کی بیٹی اس نے تفصیل لکھی ہے قرآن کی تفسیر زیب اور وہ یعنی نادر دن نہ در روزگار ایسی نہیں کہ کوئی عام تفسیر اور وہ اپنے علم میں اور اپنے مطالعے میں اس قدر کھوئی رہتی تھی کہ باپ کو بھی ملنا ہو تو آٹھ آٹھ دن بعد کو وقت مانگنے میں گزر جاتے تھے کہ وہ اپنے اس نے صرف یہ لکھا ہے کہ مجھے بادشاہ کی بیٹی ہونے کا ایک فائدہ ہوا کہ جو کتاب مانگی اللہ نے وہ دیا جو میں نے فرمائش کرنی تھی بری فرمائش تو کتابیں ہوتی تھی اور بات چونکہ باپ بادشاہ تھا وہ کتاب کتابیں مجھے فورن پہنچ جاتی تھی تو بس مجھے ایک خوشی ہے باپ بادشاہ ہونے کی اور تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا باپ, باپ کے بادشاہ ہونے سے تو یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیز کے جنہوں نے زندگیاں اور علم کے اندر کھپا ڈالی ہیں اور ساری زندگی جنہوں نے کتابوں میں محنت کی ہے اور بڑے بڑے آفت و کا دخان دیکھیں عالمگیری دیکھیں آپ در مختار دیکھیں آپ رت المختار دیکھیں آپ ساری کتابیں دیکھیں ان میں متفق علماء احناب علماء دے بند کا یہ متفق فتویٰ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی عورت سے شادی کرے اور وہ کہے کہ من خدا بار رسول گواہ میں کردم کہ میں اللہ اللہ کے رسول کو گواہ کر کے تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو انہوں نے کہا یگ وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے جیسے اللہ کو ہر جگہ ہاتھ اللہ دل سمجھا کو بھی ہر جگہ ہاتھ اللہ سے کہ حضور موجود ہیں اور گواہ ہے میں نے نکاح کے تو اسی لیے یہ حضور موجود ہیں اور گواہ ہے نے نکاح ہے تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑا مرکت الارا مسئلہ ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے ہمارے سارے ملکوں میں یہ تمام جو جھگڑے ہوتے ہیں سلاۃ السلام ہو رہے ہیں میداد ہو رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ ہر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے سلاۃ السلام پڑھو اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اسی حادر نادر ان کی اصل جڑ جو ہے وہ یہ حادر نادر کا چل اچھا بعض پیروں میں ایک پیر صاحب سے فوت ہو گئے اور اچھا وہ ماشاءاللہ اللہ بڑا بڑے تیر زمانہ یہ ہوتا ہے جس کے بڑے آپ بھی مرید ہیں پہلے زمانے میں تو بڑا پیر وہ ہوتا تھا نا جو اللہ والا ہو جو بہت بڑا عابد ہو بہت بڑا زاہد ہو بہت بڑا عبادت والا ہو تقوے والا ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو اب بڑا پیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بڑے بڑے لوگ پرید وہ بڑا پیر ہوتا ہے تو ہمارے ایک صدر تھے پاکستان کے وہ بھی ان کے برید اس لیے وہ بڑا پیر تھا اب جناب وہ پیر صاحب جب باہر نکلتے کسی مثلاً کسی جگہ سے جانا ہے کسی دوسرے شہر میں جانا ہے تو کیونکہ وہ بڑے پیر تھے ماشاءاللہ تو ان کے پروٹوکول کے لیے جناب بیس بیس پنجاروں اور لینڈ کروزر اور, اور رینج روور اور جناب بڑے بڑے آئی ایس کے ڈبے اور گاڑیاں اور دن مین اور اسلے سے بھرے ہوئے لوگ آگے پیچھے سرکار کے لیے جاتے تھے تو جاتے جاتے بتا حضرت اشارہ کرتے بھی گاڑیاں روک دو گاڑی روک دیتے جلدی سے حضرت صاحب گاڑی سے نکلتے اور سڑک سے دور ایک قلعہ زمین تک ایسے بھاگتے جا رہے ہیں باقی کسی کو حکم ہے خبردار حضرت کا پتا نہیں کیا رات ہے وہاں جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کھڑے رہے اب سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ وہاں حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اچھا پوری روڈ پہ تو ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں ادھر کی ٹریفک بھی بند ادھر کی ٹریفک بھی بند اور ٹریفک والے بات کر نہیں سکتے کن ہیں سارے مسلح کھڑے ہیں کریکشن کو فین کلزیاں لے کے کون بات کریں مرنا ہے کسی نے اور جب پیر کا صدر پوری ہو تو مقدمہ کون درج کرے گا دیکھو نا جی اگلے بات میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر قاتل بھی وہی بنسب بھی وہی شاہد بھی وہی تو کس بھی جا کے آدمی اپنے خون کا دعویٰ کرے کون سنے گا تو اب لوگ جناب ہے نا دیکھ بھائی کیا ہو گیا اور جگہ کیا ہو گیا تو ایک میلہ بن گیا نا ہر سائیک لوگ اتر رہے ہیں بسوں سے ٹرکوں سے وہ بھی کیا ہو گیا انہوں نے کہا جی حضرت مرشد حضرت حضرات پھر صاف کریں پھر صاحب کریں تھوڑی دیر کے بعد جناب پیر صاحب روتے ہوئے جناب آ گئے اور جو ان کے خاص خلفاء ہوتے تھے وہ جناب کہتے ہیں کہ حضرت مبارک ہو حضرت مبارک ہاں بھائی اللہ کا فکر ہے سرکار دو عالم جا رہے تھے تو میں نے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو حضور کھڑے ہو گئے بڑا پیار فرمایا بڑی شفقت فرمائی میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ابھی تک سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے بس سبحان اللہ جی ابھی ابھی ملاقات ہو گئی اب جناب لوگ مبارکیں دے رہے ہیں اور ہاتھ داڑ رہے ہیں اس سبحان اللہ کہ جناب کمال ہے کہ حضور پاک جا رہے تھے اور حضرت کو بلا دیا حضرت دوڑ کے مل بھی آئے بات بھی ہو گئی ہاتھ بھی پھیر رہے حضور اور لوگ وہی ہو رہے ہیں جھڑکن کی جناب جس کا اتنا بڑا مقام ہو کہ راستے میں چلتے ہوئے حضور کو مل لے مدینے میں تیس سال رہو حضور سے ملاقات رہو اور پاکستان میں ملاقات کرا دے کمال ہے نا ہاں ہاں ہماری اپنے دیے میں ایک تیس صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جی میرے سامنے آپ بیٹھ گئے تو وہ یوں کرتے تھے کہ آنکھوں میں ہاتھ رکھتے وہ کہتے تھے کہ بس پانچ منٹ میں میں ایک کلام پڑھوں گا آپ کے آنکھوں سے نور نکلے گا اور اس کے بعد فوراً میں آپ کو حضور کی زیارت کرا دوں گا اچھا مجھے بھی بڑا شوق ہوا یار اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے بھئی پانچ منٹ میں آدمی کے صرف آنکھوں میں ایسے ہاتھ رکھو اسی وقت نور پیدا ہو اسی وقت حضور کی زیارت ہو جائے ہم تو ساری زندگی تالبل میں پڑھتے پڑھتے مر گئے ہمیں تو میں مجھے بھی بڑا شوق ہوا میں نے کہا کہ جی اس پیر صاحب کی خدمت میں ہم جاتے ہیں ہم نے جناب معلومات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ ہے اپنا ایک جگہ تھی بہادر پور اور نہیں شاید بہادر پور اور رحیم یار خان کے درمیان میں اور اس کا ایک بہت بڑا بڑا سڑک پہ جناب بورڈ لگا تھا آخری آرام دہ انہوں نے ایک بورڈ لگایا ہوا تھا کہ اس نے حادث وہیں مرنا تھا نا وہ آخری آرام دہ ہے نا حضرت کی تو وہاں جناب اتفاق سے میں نے کہا بھی جائیں مجھے لوگوں نے کہا کہ مکی صاحب آپ نہ جائیں پتا نہیں کون ہے کیا ہے میں نے کہا یار کوئی ہو کیا ہے اگر واقعی وہ کوئی اتنا بڑا شیخ ہے تو ہمیں زیارت کر کے سلاب ہوگا اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو چلو کم از کم تسلی ہوگی بس یعنی وہ جو ہمارے ہاں ضدی عادت ہوتی ہے نا بیوقوف بلوچوں کی وہ اپنی ضد میں جناب وہاں چلا گیا کہ اب وہاں جاؤں تو جناب سب سے پہلے تو حضرت کے خلفاء مجھے ملے ماشاء کسی کے گلے میں رنجیریں ہیں کسی کے ہاتھ میں گھونگھرو ہیں اور جناب وہ کھنڈ بجا رہے ہیں اور کچھ بیٹھے بھنگ رگڑ رہے ہیں پہلے تو حضرت کے خلفاء کی زیارہ ہوئی نا کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ جو ہیں ادور کے ہوئے ہیں. اب میں نے دل میں سوچا کہ ابھی اچھا تو ہے سمجھ تو لے لیا جس کے صحابی ایسے ہیں تو حضرت کیسے ہوں گے وہ حضرت ریال قاسمیہ ان کے قبر پر رحم قبر پہ رحمت بھر وہ فوت ہو گیا خطیب آدمی بھی تھے اور بڑے مزاح بھی کرتے تھے وہ جب یہاں حرم میں قبضہ کیا اور ایک جھوٹا مہدی بن گیا تو وہاں وہ تازہ آئی عمرہ کر کے گئے تھے اور جلسے میں تکری کر رہے تھے تو ان کے ساتھ حاجی خلیل ہوتے تھے فیصل آباد کے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا ہنسمکھ آدمی تھا اور بڑا عجیب آدمی تھا ہے وہ بھی تو وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے چک بھیجا کہ حسر چونکہ آپ عمرے پہ تھے وہاں جو نبی محبی پیدا ہوا اس کی آپ نے رعادت کی ہے تو قاضی صاحب نر اس کا سوا بھی بیٹھے ہوئے اس کو دیکھئے اس کا اندازہ کر لو یہ حضرت بھی ان کے ساتھ ہیں ان کو دیکھ لو تو وہ سمجھ آ جائے گا جیسے کوئی آل بھی مرزا بشیر کو دیکھ لے نور الدین کو دیکھ لے مرزا طاہر کو دیکھ لے تو غلام آمد گاندھی کو خود سمجھ لے کہ وہ کیا ہوگا مہدی آ دنیا میں امن کرے گا یہ تو کہ اللہ کا کعبہ بند کر دے گا بہرحال اندازہ وہ انڈا جی وہ ایک حادثے ہیں اللہ تمام حوادث سے ہر میں شریف ہے ان کو قیامت مت رکھے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور حاصلوں کے حسد سے محفوظ رکھے تو بہرحال جناب میں انہوں انہوں نے کہا جی اب تو آپ نے پیر صاحب کو سمجھ لیا میں نے کہ چھوڑو پھر بھی جاتے ہیں کہ آ گئے ہیں تو کیا کھا تو نہیں جائے گا ان نے کہا حضرت یہ اس کا علاقہ ہے یہ سارے لوگ ہیں نشائی مشائی پھر رہے ہیں وہ خدا نہ خاصا سمجھ جائے گی یہ مولوی بقی تو پکا ہوا بھی ہے اس کا باپ بھی وہاں بھی ہے نسل بھی ہے تو خدا میں کہا تھا یہاں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لے ہم صرف دو آدمی ہیں میں ایک نوکر ہوں ایک آپ ہے تو ہم دو آدمی کیا کر رہے ہیں یا چھوڑے یار گڑھ کی بات کیا کر رہے ہیں کیا بنے ہم بلوچ آدمی بیس پچیس سے دو لڑ تو ہم لڑ سکتے ایک بات ہے کہ ہم دو آدمی کیسے دو آدمی ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ان نشائوں سے نہیں میں مار گاتے بندی کیسا خیر جی ہم چلے گئے پیر صاحب کو بلایا اندر اطلاع ہے جی اس نے بلا لیا اور جو کہ ملا تو ملا بڑا استقبال کیا اور داڑھی مڈی ہوئی اور اتنے تک مونچھے اور اتنے بڑے, بڑے بڑے بال شکل دیکھ کے جناب میں نے کہا نور کیا روشن ہوگا پہلے اگر نور کالا ہے تو پھر تو یہی یہ میں نے کہا بھی اگر نور کا رنگ ہوتا ہے سیاہ کیونکہ ہم نے تو نور دیکھا نہیں ابھی اب نوری تو ہے نہیں اب تو کافی بو گئے ہم تو نہ, نوری, نہ نور والے نہ نوری پارٹی کے بندے ہم تو خاکی لوگ ہیں میں نے کہا کہ بھی وہ ایک نشائی کہتے ہیں نا جی اس کو خیال آ رمضان کا مہینہ تھا روز بیوی بھی شرم کر شرم کر روتا رکھ لے تحجت پڑھ لے ایک دن اس کو بھی شوق ہو گیا کہاں لگا چلو آج تحجت پڑھ لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے فضو کون کرے تو میں کر کے پڑھ لیتا ہوں تحقیت بھی پڑھ لیتا ہوں کہ فجر کی نماز بھی پڑھ لوں گا روزہ بھی رکھ لوں گا تو تیوہت کیا اس کے بعد تحقیق پڑھی پھر اجان ہو گئی تو فجر کی نماز پڑھی اب جون جھو روشنی ہوئی تو بیوی نے دیکھا کہ کیا ہے اس کا تو سارا منہ سیاح ہو گیا ہے تو بیوی نے پوچھا کہ اللہ کے بندی کہ تمہارے چہرے پہ کیا ہے اس نے کہا آج قسمت سے نماز پڑھی ہے نور ہے اور کیا ہے کیا دیکھ رہی ہے اور اگر نور ہے کالا پھر تو سارا تیرے منہ پہ ہے اور اگر نور ہے صفح تو ملوم ہوتا ہے توں نے منہ کالا کیا ہے اپنا تو اس بیوی بی نے دیکھا وہ تباہ پڑا تھا نا روٹی پکانے والا الٹا کر کے اس میں ہم تمہارے تیو کیا تھا <laughs> <laughs> وہ سارا جو اس نے چہرے پہ لگایا تو سارا تباہ تو پہ آ گیا نا تو وہ ایسا جناب دواشا ہوا میں نے کہا یار یہ بھی پیر ایسا ہے خیر جناب میں بیٹھ گیا انہوں نے کہا جی آپ کیسے آئے میں نے نام بتایا آپ کیا نام ہے میں نے کہا جی محمد مکی مجھے اچھا اچھا اچھا اچھا بڑا نام سنا ہے جی آپ کا آپ میرے پاس کیوں آ میں نے کہا جی میں نے بھی آپ کا نام سنا تھا میں نے کہا جا کے کچھ فیض حاصل کروں اور آپ بزرگ ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو بہرحال بڑا غلط آدمی ہوں آپ غلط مکان پہ آئے ہیں میں نے کہا جی میں نے سنا ہے کوئی نور شو کہا بابا کیا نور ہوتا ہے ہماری روزی کے بہانے ہیں تم خام خا کیوں ہمیں چیرتے تو میں نے کہا تم سے آپ چکر کے انہوں نے کہا یار تم کسی کی آنکھوں کے دو منٹ کے دبا کے ہاتھ رکھو چنگاریاں نکلیں گی وہی نور ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے نے کہا کسی کی آنکھوں میں تم ہاتھ رکھو اس نے کون سی پیڑی ہے میری روزی کا چکر ہے یار کیوں کھانا میرے پیچھے پڑ گئے ہو جب اپنا کام کرو تو ملا کی توحید بھی آل کرو ہمارے مقدم میں شرک لکھا ہوا ہم نے برباد ہونا ہے ہو رہے اور تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ غلطی پہ ہو تو راست پہ آ جاؤ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ دعا کرو اس کا ایک حل ہے کہ دعا کریں باقی نہ میں پیر ہوں نہ میرے پاس کوئی نور ہے نہ میرے پاس بھی جیت ہے چند شوبدہ ہے میرے پاس بعض علوم ہیں جن کے ذریعے سے میں آپ کو آپ کی کچھ باتیں بتا سکتا ہوں اور ظاہر لوگ جو ہے وہ میرے عقیدے میں پھنس جاتے ہیں جب میں ان کو بتلاتا ہوں ان کی زندگی کے کچھ واقعات اور وہ یہ ہے کہ میں علم جفر کا اور ہاتھ ریکھا کا پامسٹ کے علوم کا ان کا میں بڑے آخری درجے کا پروفیسر ہوں اگر آپ کیا ہیں تو آپ کو بھی کچھ بتا دوں میں نے کہا میں تو اس کو کفر سمجھتا ہوں آپ سے کیا پوچھوں میرے عقیدے میں تو یہ پوچھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا قفر ہے کہ منتھا فن کاسن کہ محمد تو اس نے کہا اسی لیے میں نے کہا رہا کہ بکی صاحب یہ آپ کا مقام نہیں ہے آپ اپنا راستہ لیں ہمیں اپنے راستے پہ رہیں گے. میں نے کہا رہنے والی بات تو غلط ہے میں تو کوشش کروں گا کہ آپ اپنے اس راستے سے ہٹ جائیں تو اس نے کہا جی پھر میں کل یہاں سے اٹھا کے انہوں نے کہا کیونکہ آپ جو مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں سارے بلورچ ہیں میں جانتا ہوں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا تو یہ مجھے ویسے اٹھا دیں گے تو اس لیے بہتے رہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں میں نے کہا نہیں حضرت میں آپ کو اٹھانے نہیں آئے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سرا کے پہ پہ انہوں نے کہا مگی صاحب جاہل جو بگڑے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا میں تو پڑھا لکھا بگڑ گیا ہوں میرا ٹھیک ہونا اللہ کے ہاتھ میں میں بندوں سے نہیں ٹھیک ہوتا نے کہا میں تو پورا درس نظامی کا فارغ ہوں اور میں نے ڈبل ایم اے کیا ہے میں جتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں میں تو پڑھا لکھا جب گمراہ ہو گیا ہوں تو میری ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا میں کوئی گجاہر تھوڑا ہوں تو اس طرح کے عقیدے رکھ رہے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ پاک ہر مسلمان کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے تو وہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی عقیدے ہیں جن سے انہوں نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے ضرور آ گئے اچھا حضور کی روح مبارک موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے ہر گھر میں موجود اب آپ نے دیکھ لیا کہ علماء احناف کا کتنا بڑا فتوہ ہے علماء الحمد کا کتنا بڑا فتوہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ میرے نکاح کے اللہ اور اللہ کے رسول گواہیں وہ کافی ہو گیا کہ اس نے حضور کو عالم الغیب بنایا اس نے حضور کو حاضر نادر سمجھا تو اس لیے سب سے پہلے انشاءاللہ اس عقیدے پر ہم اللہ کے قرآن سے اور اس کے بعد احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تبارک پھر اللہ کو منظور ہے تو جو اس فرقے کے تو وہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی عقیدے ہیں جن سے انہوں نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ حضور آ گئے اچھا حضور کی روح مبارک موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے ہر گھر میں موجود ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ علماء احناف کا کتنا بڑا فتوا ہے علماء دیہ کا کتنا بڑا فتوا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ میرے نکاح کے اللہ اور اللہ کے رسول گوائے کہاں پھر ہو گیا کہ اس نے حضور کو عالم الغیب بنایا اس نے حضور کو ہادم نادر سمجھا تو اس لیے سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ اس عقیدے پر ہم اللہ کے قرآن سے اور اس کے بعد احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد انشاء اللہ تبارک و تعالی پھر اللہ کو منظور ہے تو جو اس فرقے کے مخالفین کے استدلالات ہیں ان کے دلائل ہیں پھر ان کے دلائل اور ان کے جوابات کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک بات اللہ کا قرآن کہہ دے تو مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے جب اللہ کا قرآن ایک بات کہہ دے بس اس کے بعد مسلمان کو دوسری بات پوچھ رہی ہے کی کیا دور قرآن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے بس اب تم بحث کرتے پھر ہو جی ایک ہے یا دو ہے کوکل ہے قرآن کہتا ہے کہ وما کنتل دئی ہم از ندام یق مری وما کنتل دئی ہم از اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے بدلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی مریم کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے لوگ سب چاہتے تھے کہ میں بی, بی کے فقم مریم کی کفالت کروں میں بی, بی مریم کی حفاظت کروں میں خدمت کروں آخر حضرت علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا حق ہے اس لیے کہ میرے گھر میں بی بی مریم کی خالہ ہیں اور خالہ بے منزلت الم ہیں لیکن اگر آپ یہ بات بھی نہیں مانتے تو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کر لیتے ہیں جس کا نام خدا نکلا ہے وہ بھی, بھی مری ان کی کفالت کرے سب لوگ آپ کو دیکھے گیا جی ہمارے یہاں لکھ لیا اس کو کہا نکال لو ہمارے ہاتھ تو عام طور پہ یہاں دو کاغذوں میں نام اور کامیاب ایک, ایک ناکام کہا نکال لو بھی کامیاب بابا, بابا یہ گیت گیا اور یہ ہار گیا تو ایک دفعہ ایسے ہمارے ملک میں الیکشر ہو رہے تھے جب دونوں کینڈیڈیٹوں کے, کے ووٹ برابر ہو گئے تو فیصلہ ہونا تھا قورا اندازی پہ فیصلہ قورا اندازی پہ ہونا تھا تو ایک وہ ان میں ایک کینڈیڈیٹ ایسا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ یار پتا نہیں اب کیا ہوگا اس نے کہا جی آپ فکر کیوں کرتے ہیں میں نے ہی جیتنا ہے آپ کیسے جیتیں گے اصل کُرا ہے پتہ نہیں کس کے نام نکلا ہے انہوں نے کہا جناب میں نہیں جیتنا ہے میں نہیں جیتنا ہے جب طاقت میرے ساتھ ہے جب قوت میرے ساتھ ہے جب اقتدار میرے ساتھ ہے تو میں نہیں جیت رہا ہے نے کہا یار یہ کیا ہو سکتا ہے بھائی اب معاملہ آ گیا تم دونوں کی طاقت برابر ہو گئی دونوں طرف سے تمہارے جو ووٹ ہیں نا دونوں طاقتوں کے دونوں کینڈیڈیٹس کے برابر ہو گئے تو اب آخری فیصلہ ہونا ہے کُرے پہ اور کُرے کا فیصلہ تو تقدیر کرتی ہے نا جو اللہ چاہے گا پتا کس کا نام نکل آئے ہو سکتا ہے تمہارا مخالف بھی جیت گیا اس نے کہا جناب اگی صاحب عجیب باتیں کرتے ہیں میرا مخالف کیوں جیت گیا میں نہیں جیتنا ہے ہماری تو گپ شپ ہو رہی تھی مذاق ہو رہی تھی وہ جناب قرآن دادی ہوئی اور وہ جیت گیا اور اس کے بعد جناب کو مجھے ملا بعد میں تو کہنے لگا کہ دیکھیں اب میں جیت گئے ہوں کہ نہیں جیت گیا میں نے کہا یا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے تھے اس نے کہا جناب جب دونوں پہ میرا نام لکھا ہوا تھا تو میرا نام ہی نکلنا تھا انہوں نے کہا سائیں کمال کرتے ہیں بلکہ جی لکھنے والے بھی ہمارے تھے اٹھانے والے بھی ہمارے تھے نام کون پہ میرا تھا جو اٹھا اٹھاتے جیتنا تو میں دیتا اس وقت جب شور ہو گیا مبارک مبارک دوسری پرچی کی کیسے دیکھ رہی تھی وہ تو پھر شور ہو جاتا ہے نا سب کا ہلکا ہو جاتا ہے نا اس بات اللہ جیت گئے جیت گئے مبارک جائے اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں اب سہارا ہوا بھی شروندہ ہو کے پیچھے نکل جاتا ہے دوسری پرچی اٹھا کے دیکھے کون کہ اس میں بھی یہی نام لکھا ہوا ہے کوئی اور نام لکھا ہوا ہے تو بہر یہ ہے جی اس بات کو سمجھیں کہ لیکن یہ نب کا انتظام ہے وہ نے حکم دیا کہ بھی قلم لے آؤ وہ قلم تھی جو پہلے دور میں جو ہم لکھتے تھے اپنا تانے کی قلمیں بناتے تھے چاقو صحیح کر کے وہ قلمیں بناتے تھے اور لکھتے تھے اور اسی زمانے میں الحمدللہ جن لوگوں کے خط تھے یہ جب سے انگریز کا قلم آیا خط بھی بگڑ گیا ایمان بھی بگڑ گیا دل بھی بگڑ گیا آج مچا رہے کہ کسی کا خط ٹھیک ہو پیدا ہوئے تو فن سے شروع ہوگئی بال پین شروع ہو گئے بال پوائنٹ شروع ہو گئے پھر پین شروع, شروع ہو گئے پھر پارکر آ گیا پھر شیفر آ گیا, تو ہاتھ کیسے ٹھیک ہو وہ تو جب کفر آئے گا بگڑے گی چیز وہ خط میں آئے خط بگڑے گا دل میں آئے دل بگڑے گا کھانے میں آئے کھانا بگڑے گا ایمان میں آئے ایمان بگڑے گا لباس میں آئے لباس بگڑے گا شکل میں آئے شکل بگڑے گی شبت لگا لو یہاں انگریزی چیز آئی نہیں اور بندہ بگڑا نہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ انہوں نے جوتے پر اللہ لکھ دیا جوتے کے تلے کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ گاڑی کے فٹ میٹ میں لکھا ہوا ہے اللہ گاڑی کے پرے بریک پہ جہاں بندہ پاؤں رکھتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان متاثر ہیں مسلمان ایسے ہیں مسلمان متشدد ہیں مسلمان پاگل ہیں اور بڑے فنڈامنٹل کے شکار ہیں ہم شکار ہیں کہ تم ان کو یہ بگاڑتے ہو بہرحال جناب یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا میں لے آؤ ہر آدمی کا نام لکھو کلم پر قلم پر نام لکھ دیا اس کو دریا ندی میں ڈال دو نہر بہری بحری دکھا ندی میں ڈال دو اچھے ندی میں ڈال دے گے پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا جو کلمے پانی کے بہاؤ کے ساتھ نیچے بہہ جائے وہ تو بہ گئی اور جو قلم پانی کے زد میں اوپر بھی آئے اس کا مطلب ہے وہی کفاظت کرے گا اب بتائیں اس میں کون کھوٹ کر سکتا ہے جناب ہر تو نیچے بہتی ہے اوپر بھی بہتی ہے اوپر تو پھر اللہ کی قدرت سے جائے تو اب اللہ باغ نے کتنا نس گسی میں تل دئی کنا تلا مریم وما کنتل دئی یسمون کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب قلم قرآن دازی کے ڈالے جا رہے تھے اور میرا مدنی آپ موجود نہیں تھے وہاں جب وہ جھگڑ رہے تھے اللہ فرماتا ہے وہاں موجود نہیں تھے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ذرا اب ہر جگہ موجود تھے اب بتاؤ قرآن کو مانے ان کی بات مان اللہ فرمات بابا کون کا بھی جانے اللہ فرماتے ہیں میرا میرے بدنی جب میں نے موسا علیہ السلام کا فیصلہ کیا جب ہم نے ان کو نبوبت سے نوازا کلام سے نوازا وہاں موجود نہیں تھے ماں کم تبھی جانی بھی اور آپ اس وقت تور کے کنارے پہ بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے موسا کو نڈا دی جب ہم نے علیہ السلام سے بات کی ندا فرمائی آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے اور قرآن کہتے و مہا کمتل کہ میرا کردی محمد مصطفیٰ آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے جب مل کے ایک تدبیر کر رہے تھے مکر کر رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے تور پہ بھی موجود نہیں تھے قرآن کہتے ہیں کہ جانب غربی بھی میں بھی موجود نہیں تھے قرآن کہتے ہیں کہ مریم کی کفالت کی قرآن دادی میں بھی موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف کے بھائی تجویزیں کر رہے تھے آپ موجود نہیں تھے لیکن یہ جاہل کہتا ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ حاضر بھی ہے ہر جگہ ناظر بھی ہے کوئی چیز خالی نہیں کوئی جگہ خالی نہیں کوئی منتقا خالی نہیں جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں اب خدا کے لیے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر میرا مجموعی ہر جگہ موجود ہے تو پھر میراج کا کیا مطلب ہے حضور تو پھر ہر جگہ موجود ہے میں تو مقدس میں بھی موجود مکہ میں بھی موجود آسمانوں میں بھی موجود پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ ہم کہاں لے گئے من المسجد الحرام الى المسجد مسجد افسلزی بارک نہ ہو آیات نا اللہ فرماتے ہم حضور کو مسجد الحرام سے مسجد اقسا کی طرف شام کی طرف لے گئے کہ جس کے ارد گرد میں برکات ہیں ظاہری بھی باتری بھی تاکہ اپنی نشانیاں محمد و صفا کو دکھلائیں میرا اللہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے پھر ان کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے اگر ہر جگہ حاضر ناظر مانے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ میرا آج ختم اور اسی طرح یاد رکھو کہ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ایک بلد سے دوسرے بلد میں جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جانا اگر حضور کو ہم ہر جگہ حاضر ناظر مان لے ایمان سے کہیں پھر ہجرت کا کیا معنی ہے اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ فقد نسر ہندا از اخر کا فرو سانس نئی از ہما فلقار اللہ پر بات ہے جب دو میں سے دور دوسرا آپ غار میں موجود ہیں حضور غار میں ہیں تو مکے میں نہیں ہے مکے میں ہے تو غار میں نہیں ہے مدینے میں ہے تو مکے میں نہیں ہے پھر ہر جگہ حاضر نادر کا کیا معنی ہے اگر ہم حضور کو ہر جگہ حاضر مان لیں ہر جگہ نادر مان لیں ہر چیز کے دیکھنے والا مان لیں تو پھر ہجرت کا کیا مانا اسی لیے یاد رکھیں کہ ساری بات کو سمجھیں ہر چیز کو سمجھیں کہ پوری دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑا سے کر جائے گی اگر ہم یہ اچھی رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین کا ایک وفاد آتا ہے انہوں نے آ کے سرکار دو عالم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کریں کچھ صحابہ کی جواد دے ہمیں ہم بالکل مسلمان ہیں اور پھر صحابہ وہاں جا کے ہمارے علاقوں میں قرآن پڑھائیں حضور پاک نے ستر صحابہ کی جواد دے دی ان کے ساتھ اعتبار کر کے لیکن اللہ آپ کرے کے بیڑے میں پر جب وہ پہنچے ہیں تو ان دشمنوں نے دشمنی کی اور ستر کے ستر صحابہ کو شہید کر دیا گیا میں ایک صحابی رو کے کہتے ہیں کہ اللہ بلندہ کہ اے میرے پروزیگاہ اور ہماری اس مظلومیت اور شہادت کے بارے میں محمد ہمد کو خبر فرما دے اگر حضور ہر جگہ حاضر حضرہ دیں آپ اندازہ کریں ستر صحابہ کو جانتے ہوئے کہ یہ شہید کر دیں گے حضور نے بھیج دیا یہ بخاری کی اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت مبارک نقل کی ہے کہ غذبہ ابن المستلق میں یہ قصبہ حضور پاک بھی ساتھ ہیں اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں اپنی کسی ضرورت کے لیے اٹھ کے گئی میرے گلے میں ایک ہار تھا وہ گر گیا اب ہار گر گیا اچھا وہ ہار بی, بی صاحبہ کا اپنا نہیں تھا بی, بی صاحبہ نے آرتن مانگا ہوا تھا جیسے عام رواج ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے چیز لے کہ, کہ بھئی میں شادی میں جا رہی ہوں یا میں سفر میں سرکار دو عالم کے ساتھ جا رہی ہوں تو ذرا پہن لوں گی تو وہ ہار بھی مانگا ہوا اب جناب جب ہار گم ہو گیا اور کافلے کی تیاری کا وقت آ گیا تو بی بی سی جی کا ری اللہ تعالیٰ نے عرض کیا گیا رسول میرا تو وہ ہار گم ہو گیا ہے اور ہار میں نے مانگا ہوا ہے میرے پاس جو ہے بطورے آ رہی ہے مہربانی کریں اگر تھوڑی دیر کافلے کو روک دیں اور صحابہ کو حکم دیں کہ تھوڑا تلاش کر دیں اس کے مطلب ہے کہ یہیں گرا ہے جو چوری تو ہو نہیں لگتا کہیں پڑا ہوگا یا راستے میں گرا ہے یا پھر جہاں تک میں گئی ہوں اس جگہ تک گرا ہے یا آپ کے اسی سکھا کے ارد گرد میں آنے جانے اٹھنے بیٹھنے میں کہیں گر گیا ہے تو لو نے فرمایا میں کہا ٹھیک ہے حضور نے حکم دیا صحابہ کو بھی ہار تلاش کرو سب صحابہ تلاش کریں ہار ملتا نہیں اچھا خدا کی شان ہے کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے وہ تو پھر صحابہ تھے نا ہماری کرتا نہیں تھے نا کہ اچھا پڑھ لی تو پڑھ لی اور نہ پڑھی تو چلو کیا راج موڈ نہیں ہے بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی نماز کہتے تم پڑھ لو میرا موڈ نہیں موڈ نہیں پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے شاید کا موڈ چاہیے نماز اللہ کی موڈ انگریز اچھا جی اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ہار تلاش ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ہے اور بی بی صاحبہ جی بیٹھی تھی نا تو حضور سل رکھ کے سو تو پتہ نہیں ہار میں دو آدھا گھنٹہ لگتا ہے گھنٹہ لگتا ہے کتنا دیر لگتی ہے تھوڑا آرام کر اچھا سفر کی تھکان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً نیند آپ صحابہ آئے بھی حسدی کا بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ دیکھا ہے جناب لیسو لنا ما ہمارے پاس پانی نہیں ہے وہ لسن اور ہم کسی پانی کے چشمے کے قریب بھی نہیں ہیں کہ بھر کے لے آئیں اور نماز کا وقت غریب آئے اور بی بیبی عائشہ نے کہا ہار کے لیے اللہ کے نبی کو روک دیا اور سارا قافلہ رکا ہوا ہے سارے قافلے کی نماز آ رہی ہے تو سید ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نماز کا مسئلہ تھا حضور غصے میں آ گئے اندر سے لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سید عائشہ ایسے پالٹی آلتی مار کے بیٹھی ہیں اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے سوئے ہوئے ہیں تو لیکن ابو بکر نماز کا مسئلہ ہے غصے میں آئے نا تو بی بی عائشہ کو یہاں ہمارا زور سے باپ ہے کسی سے فوکہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی باپ کا اپنی بیٹی سے حق ختم نہیں ہو جاتا اور فوکہ نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ شادی کے بعد بھی باپ اپنی بیٹی کو کسی دین کے مسئلے میں ادب سکھانے کے لیے مار سکتا ہے تم تو خیر شادی سے پہلے نہیں مار سکتے بعد کی کیا بات بعد میں پھر شوہر آپ کو ٹھیک نہیں گا دیکھو جی جب ہم نے جہیز دے کے شادیاں کرنی ہیں تو پھر عزت تو اسی طرح ہو جب ہم نے لڑکیوں کو تول کے دینا ہے تول کے لینا ہے تو پھر عزت کی کیا بات ہے منڈی ہے مصر والے ذرا کھلی لگا دیتے تھے ہم گھر میں بولی دیتے فرق کیا ہے مجھے بتائیں اچھا وہاں لڑکیوں کو خریدا جاتا تھا یہاں لڑکیوں کو خریدا جاتا ہے وہ ایک دفعہ مجھے ایک مولی صاحب ملے نا تو ان کا باپ تھا پورا تو وہ بے عمرہ کرنے گیا نا طواف کرنے کے بعد سبا مردہ جو دوڑنے گیا تھا کہیں بھول کے جی. اچھا بھول گیا اب بیچارا اس کا بیٹا پریشان بیٹا بھی عالم باپ بھی عالم تھے ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ عالم تھے میں آیا تو جناب اس کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں ان کا کیا ہوا بھی خیر کہتا تھا جی بابا گم ہو گیا میں نے کہا یار بابا چھوٹا بچہ تو ہے دی. اللہ کا فتح نیوے سال کی عمر ہے وہ تو, تو نے کہا حضرت یہی تو کام ہے نا غم تو یہی ہے کہ وہ بوڑھے ہیں اور کہنے کا کہ آج تو وہی حال ہے کہ یاقوب اور میرا کہ پسر گم کرتا بو تو من پدھر گم کرتے ہیں کہ یاقوب بیٹے کو گم کر کے رو رہا تھا میں باپ کو گم کر کے رو رہا ہوں مہربانی کریں میری مدد کریں حال دونوں کا ایک جیسا ہے تو خیر بار اس کے بعد وہ مل گیا تو میرے کہنے کا معنی یہ تھا کہ اس وقت لڑکیوں کو منڈی میں کھڑے کر کھڑ کے بولی دیتے تھے اب جناب لڑکے جو ہیں اگر لڑکا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پڑھا لکھا ہے یعنی اس کے پاس کوئی انگریزی ایک مقصد ہے کہ انگریزی پڑھا لکھا عالم ہو تو اس کے لیے تو رشتہ ہی ملتا ہاں دیکھ اچھا کیا پڑھا ہوا ہے کہ آپ بخاری شروع مووی ہوا ہے بھائی وہ تو جناب ہم شریف میں درس دے او بھائی چھوڑو یار وہ بات ہوئی مولوی والی ہوئی ہاں وہ تو رات میں اندر قرآن عدیت سنائے گا اور کیا کرے گا ہم ایسے آدمی سے شادی کر کے کیا کریں گے کم وہ آدمی ہو کہ میری بیٹی اگر ڈش لے آئے تو انٹرنیٹ لے آئے وہ اگر انٹرنیٹ لے آئے تو وہ کیبل لگوائے ماشاء اللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہو نا جی ماشاء اللہ تو وہ جو ہے نا جی کہ اپنا کسی حال میں یہ ہے کہ بھائی تو وہ, اب وہ جناب پھر شرط کرتے ہیں کہ جی جہیر میں کارولا کار لاؤ اور ففٹی انچ کا جو ہے ٹی وی لاؤ پچاس انچ والا اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وی سی آر فلاں کا ہو اور اکائی کا باقاعدہ ڈیک ہو اور فلا فلا چیزیں ہوں جو کہ وہاں ڈانسنگ فلور پہ جا رہی ہے نا وہ نکاح تو نہیں ہو رہا ہے اناری اور یہ بالکل شریعت میں حرام ہے یہ سر کر کے لیتے ہیں لینا حرام ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کا اپنے گھر میں رکھنا حرام ہے کیا مطلب ہے کہ یہی یہی وہ ایک بچی دے رہا سارا گھر بھی لوٹایا کر دے بچی بھی دے اور ساری زندگی کر دے اتارتا رہے گا یہ ورنہ اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل سکتا اچھا اس رشتے والے کے ماں باپ بھی کہیں تم کیا لائی ہو ہمارے گھر میں تم لے کے کیا ہو انا علہ جی ہوں اللہ واپ فرمائے تو بہرحال جناب فوکہ یہاں سے مسئلے نکالے ہیں فکہ کا کام یہی ہوتا ہے وہ ہوتے تو حدیث کے تابع ہیں لیکن ان کا کام ایسی ہے کہ جیسے گوتاخور گوتے دریا میں لگا کے اندر سے موتی نکالتا ہے وہ فرمانے حدیث سے حکم نکالتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اور ہم عام پڑھنے والے جو ہوتے ہیں چونکہ ہماری عقل ویسے موف ہوتی ہے ہم دے دے کوئی نہیں بات کر رہے ہیں حدیث تو نہیں ہے نا حدیث میں نہیں ہے جیسے ایک آدمی ایک عورت جو تھی وہ حضرت عبداللہ نے اور کہ آپ نے مجھے ان چیزوں سے روکا ہے کہ میں یہ بال جو ہے بریک نہ کروں اور میں بالوں کے ساتھ بال نہ جوڑوں اور میں جناب یہ گدواؤں نہیں یہ کہاں ہے قرآن میں آپ نے کہا ہے قرآن میں کہا بی قرآن میں ہے نے کہا قرآن سے مناس تک پڑھا ہے اس میں تو کہیں نہیں یہ حکم لکھا ہوا تو آپ نے فرمایا بیبی قرآن میں ہے تو چلیے پھر بگڑ گئی ہو سنگا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے کسی جگہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ عورت جو ہے اپنی بھمیں باریک نہ کرے عورت جو ہے اپنے بالوں کو نہ جوڑے عورت جو ہے جناب بال نہ کٹوائے عورت جو ہے اس طرح کا میک اپ نہ کرے کسی جگہ قرآن کی کسی نے فرمایا قرآن میں ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا ان چیزوں سے منع کیا ہے رسول اللہ نے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ماں رسول فقص ہوں وبا نہ جو مدنی کہے اسی کو پکڑ لو روکے جاؤ بتاؤ میں ہے نہیں ہے؟ اور کہا جی اب بات سمجھ آئی ہے قرآن میں. تو اس لیے حضوری نے مارا آپ نے کہا کیا کہ شاہی بات ہے ایک ہار کے لیے تم نے پندرہ سو آدمی کی نماز آ رہی حضرت کا ہے روکا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے اور اس کے بعد وہ بکر بھی غصے سے باہر نکل آئے اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اللہ نے قرآن نازر کر دیا کہ میرا مدنی امت کو کہہ دو کہ پانی نہ ملے نا مٹی پہ ہاتھ مار بس صحیح کرنے میں باتیں قبول کر لوں گا سارے صحابہ اٹھ کے آ گئے چل لگے ابو بکر مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ تیرا تیرا گھرانے کو اللہ نے رحمتوں کے لیے چن لیا ہے اگر عائشہ نہ دی حضور کو یہ حکم نہ آتا اور قیامت تک حضور کی امت کو یہ رعایت نہ ملتی ہے تیرے گھرانے کی وجہ سے رعایت ملی ہے تو عزور نے کہا بھی چلو اب تیموں کا حکم بھی آ گیا نمازیں پڑھو اور نہیں ہار چلو جب ہا اونٹ تو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا وہ لگی نہ ہار گر گیا اونٹ بیٹھ گیا اوپر سارے شعبہ موجود ہیں اللہ کا نبی موجود ہے لیکن ہار نہیں ملتا تو اگر ہر جگہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور ہر چیز کو اللہ کے اب بھی آ جانتے ہیں ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں ہر چیز کے جاننے والے ہیں ہر, والے ہیں ہر جگہ ہاضور اٹھا دیتے